صلات و سلام علیہ وسلم و, و خاتم الانبیاء الباب الاول فی جوامع الکلم و منابع الحکم والمواعد الحسن قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیجات فانما لامر امانوہ فمن کانت ہجرته الى اللہ و تجربہ الباب الاول مرلف کتاب نے اپنی کتاب کو دو, دو بابوں کے اندر تشکیل دیا ہے پہلا باب جس کے اندر جوام کلیم یعنی صرف مختصر مختصر الفاظ کو ذکر کیا ہے جو احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں مختصر الفاظ لیکن جن کا معنی کثیر بہت زیادہ الفاظ مختصر ہوں معنی کثیر ہوں تو انہی کو کہتے ہیں جوامع الکلم جامع الکلیم الکلی تو پہلے باب کے اندر یہ ہیں اور دوسرے باب کے اندر اور واقعات ہیں کہتے ہیں الباب جوامع الکلم میں نے کل بھی بتایا تھا آپ کو جامعہ کی جمع ہے ٹھیک ہے الکلم الکلم کلیمتن کی جمع ہے جوام جامع کل و مناب الحکم منابیا ممبا کی جمع ہے چشمے کو کہتے ہیں جس طرح پانی के چشمہ ہوتا ہے ممبا اصل اگنے کی جگہ کو کہتے ہیں اگنا یا پھول پھٹنا تو پانی کٹشمر جو ہوتا ہے وہ بھی چونکہ زمین سے زمین کو چیرتا ہوا پھاڑ کر نکلتا ہے ممبا کہتے ہیں حکم حکم کی جمع ہےتون کو کہتے ہیں کی جمع ہے نصیحت کو بولتے ہیں آگے اس کی صفت ہے آل <خف> <خف> <خف> اللہ سن الباب الاول موصوف موسف صفر مبتدا بن جائیں گے فی جو الکلم ظرف مستقر خبر وہ رہے گا حرف منابع الحکم اور طرح ماتوف ماتوف علے ہوں گے اور ماتوف ہی جوام الکلیم ہوگا تو تمام کا حکم یہی ہوگا اچھا ایک بات مجھے بتائیے جوانب اور مواعظ یہ تینوں محرط کی جو دو قسمیں ہیں منصرف اور غیر منصرف تو یہ مناظر اور مواعظ وغیرہ یہ منصرف ہیں یا غیر منصرف ہیں جی کوئی بتائے گا مجھے فرمائیے منابیا اور مواحج یہ تینوں منسلک ہیں یا غیر منسلک <تصح> اچھا آپ بتائیں رول نمبر چودہ اور نمبر دس اور نمبر پندرہ جی آپ لوگوں نے پڑھا نا منصرف اور غیر منصرف علم کے اندر اور آپ غیر منصرف کی تفصیل بھی پڑھ کے آ چکے ہیں کہ غیر منصرف کس کس کو کہتے ہیں اور اسباب منحصر کون کون سے ہیں کون سا اسم غیر منصرف ہوتا ہے جب اس کے اندر کون کون سے اسباب پائے جائیں اسباب کے اندر بعض ایسے اسباب ہیں جو ایک ہی سبب دو قائم مقام ہوتا ہے بڑا ہے نا یہ سب کچھ کے اندر جی چلیے میں بتا دیتا ہوں اور آج ہی بتاؤں گا آگے پھر بتانا نہ پڑے کبھی جوامع منابع اور مواعث یہ تینوں قسم کی جو اقسام ہیں اس میں محرب کی جو دو قسمیں ہوتی ہیں منصرف اور غیر منصرف ان میں سے یہ لفظ جو ہیں تینوں جوامع منابع اور مواعث غیر منصرف ہیں ان کے اندر جو سبب پایا جاتا ہے وہ جمع منتحل جمع کا سبب پایا جاتا ہے جو کہ دو سببوں کے قائم مقام ہوتا ہے ایک ہی سبب ہوتا ہے لیکن دو سببوں کے قائم مقام ہوتا ہے اور یہ غیر منصرف ہیں جوامع منابع اور مواحد ٹھیک ہے الفاظ کے اعتبار پھر سوال پیدا ہوگا کہ غیر منصرف تو وہ ہوتا ہے کہ جس پر کثر و تنوی نہیں آتی جبکہ کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں غلط پڑھ رہا ہوں جوام علقلی میں مناب علحکا میں اس کا جواب یہ ہے کہ ایک قصول ہے اور فائدہ ہے کہ ہر غیر منصرف جب وہ مذاف ہو کسی دوسرے کلمے کی طرف یا اس پر علی आ آ جائے تو اس پر پھر کثرت تنظیم آ سکتے ہیں یعنی وہ منصرف ہو جاتا ہے ہر غیر منصرف جب اس जब جب وہ کسی دوسرے اسم کی طرف مذاف ہو یا اس پر علیف لام آ جائے تو وہ کیا ہو جایا کرتا ہے منصرف بن من جایا کرتا ہے یہاں پر بھی جوام مساجد کے وزن پر ہے اسی طرح منابح بھی مواحث بھی منتحل جموں ہے غیر منصرف تھا لیکن ہم نے دیکھا کہ یہ جوام الکلم کی طرف مذاف ہے منابی الحکم کی طرف مذاف ہے اور الموائز اس پر علیم آیا ہوا ہے تو جب یہ قاعدہ سامنے آ گیا کہ کوئی غیر منصرف جب اس پر علیم آ جائے یا دوسرے سم کی طرف مضاف ہو تو وہ کیا وجایا کرتا ہے منصرف ہو جائے کرتا ہے جب منسرف ہوگا تو اب اس پر کثر نہیں آ سکتا ہے ٹھیک ہے لہٰذا ہم پڑھ سکتے ہیں اس میں ہم کوئی مجرم نہیں ہوں گا پڑھنے میں الباب الام عل کلے میں وامناب علحقہ میں حسناتی پہلا باب فی جو میں جامع کلمات کے بیان میں و منابع میں اور حکمتوں کے چشموں کے بیان میں و المواعظ حسناتی اور اچھی اچھی نصیحتوں کے بیان میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جامع کلمات بیان ہوں گے منابع عم اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ جو حکمتوں سے بھرپور ہیں اور جو گویا کہ حکمتوں کے چشمے ہیں تو ان کا بیان ہوگا سے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اچھی اچھی نصیحتیں ان کا بیان ہوگا اس باب کے اندر ٹھیک ہے جی الباب اول پہلا باب فی جوان علی قلعے میں جامع کلمات کا بیان میں وہ مناب اور حکمتوں کے چشموں کا بیان میں اور اچھی اچھی نصیحتوں کا بیان میں اس کے بعد سب سے پہلی جو حادیث کے اندر لائے ہیں کیونکہ پہلے آپ کو بتا دیا ہے کہ ملک نے زیادہ تر احادیث جو ہیں وہ مشکل مساوی سے لی ہیں تو یہ جو سب سے پہلی حدیث ذکر کی ہے یہ اصول دین میں بنیاد کا درجہ رکھتی ہے یہ اگر کتب احادیث پر نظر ڈالیں گے تو آپ کو تقریباً ہر کتاب ایسی ملے گی جس کی ابتدا اسی حدیث سے ہے یعنی ہر کتاب کی ابتدا میں اسی حدیث کو ذکر کیا ہے کتب حدیث میں جس کو سب سے بڑھ کر درجہ دیا جاتا ہے جامع شاہیاری اس کے اندر بھی سب سے پہلے جس حدیث کو ذکر کیا ہے وہ یہی حدیث ہے ان نمل اعمال ون یاد وجہ اس کی کیا ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ جو طلب کرنے والے لوگ ہیں اور جو عروم کو حاصل کرنے والے لوگ ہیں ان میں سب سے پہلے اور بنیادی چیز جی یہ ہے کہ وہ اپنی نیت کو ٹھیک کرے ان نمل احمل اور بنیاد کے تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے اگر نیت اچھی ہے خالص ہے تو وہ عمل بہتر ہے دنیا کے اندر بھی فائدہ ہے اور آخرت کے اندر بھی اس کا بدلہ جو ہے وہ اچھا ملے ملے گا لیکن اگر نیت ہی ٹھیک نہیں ہے تو بلحی کتنا ہی نئے کام کیوں نہ ہو لیکن اس اندر اگر نیت ٹھیک نہ ہو تو وہ نئے کام نئے کام نہیں رہتا ٹھیک ہے بلکہ بجائے اس کے وہ انسان کے لیے سے گناہ بن جائے کرتا ہے اس لیے سب سے پہلے کسی بھی کام کو شروع کرنے سے پہلے ہماری نیت ٹھیک ہونی چاہیے ہم جو بھی کام کر رہے ہیں اس وقت ہم اگر کتاب پڑھ رہے ہیں تو ہماری نیت یہ ہونی چاہیے ہم کتاب کو پڑھیں تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور طریقوں کو سیکھے اس پر پھر ہم زندگی گزاریں اس کے مطابق اور اپنی زندگی ٹھیک ٹھیک گزارنے کے ساتھ ساتھ کسی اور کو بھی بتا سکے کہ یہ طریقہ ٹھیک ہے اور یہ طریقہ غلط ہے یہ ہماری نیت ہونی چاہیے نہ یہ کہ ہم اس کتاب کو پڑھ لیں گے ہمارے پاس احادیث کا ایک مجموعہ جمع ہو جائے گا اور ہم لوگوں کو بتائیں گے کہ ہم نے حادیث پڑھی ہوئی ہیں اور لوگ بھی ہمیں دیکھ دیکھ کر کہیں کے کہ ماشاء اللہ حافظ الحادی ہیں یہ بہت بڑے آدمی ہیں یہ جو ہے نا ہمارے محلے میں سب سے بڑے پڑے ہوئے ہیں اور میں جو ہے نا کسی کو حدیث پڑھاؤں بھی تو لوگ کہیں گے کہ ماشاء اللہ جناب جو ہے حدیث کا درس دیتے ہیں بہت بڑے کمال کے آدمی ہیں اگر اس طرح کی نیت ہوگی ہم پڑھیں گے تو اس کو سمجھیں گے بھی حدیث کو لیکن یہ بجائے اس کے ہمارے لیے باعث سواب ہو اس کے بجائے یہ ہمارے لیے بن جائے گا باعث عذاب بن جائے گا اللہ تبارک و تعالی ہمیں اچھی نیت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے ٹھیک ٹھیک پڑھنے کی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور پھر اس کے بعد دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا صحیح بات سمجھ کے نہیں اب آ جائیں حدیث کی طرف ان بنیاد عمل عمل کی جمع ہے ٹھیک ہے کام کو کہتے ہیں املیات نیتوں کی نیت ان کی جمع ہے کہتے इम्र, इम्र, ہیں ماں نوا نواب فیڈ ہے نو ٹھیک ہے اس کا مطلب ہوتا ہے نیت کرنا من سے اشارہ ہوتا ہے نوے کی طرف اور ماں سے اشارہ ہوتا ہے غیر زبل وقول کی طرف مان زبیل اقول یعنی صرف, صرف دنیا کے اندر انسان یہ ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اقلی کر کے جی مخلوقات سے ممتاز کیا ہے ٹھیک ہے کانک ہجرت ہو ہجرت تو میں نے آپ کو بتایا بھی تھا کل ہجرت کے لفظ معنی ہوتے ہیں ترک کر دینا چھوڑ دینا ٹھیک ہے ہجرت ترک کرنا چھوڑنا پھر اس کی دو صورتیں ہیں ایک ہجرت ظاہری ہے اور ایک ہجرت باطنی ہے ہجرت ظاہری جیسا کہ عام طور پر مشہور ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے ساتھ صحابہ اللہ تعالی صحابۂ کلام نے اکت مکرمہ کو چھوڑ کر منورہ کی طرف ہجرت فرمائی جس کو جامع الفاظ میں یوں تعبیر کیا جاتا ہے کہ دارالکفر کو چھوڑ کر دار کی طرف ہجرت کی ٹھیک ہے تو ہجرت کا جو ظاہری معنی ہے وہ یہ ہے کہ دارالکفر کو چھوڑ کر دارالاسلام کی طرف ہجرت کرنا کہ کسی بھی زمین کے ٹکڑے پر سطح زمین پر کوئی ایسی جگہ ہو کہ جہاں پر انسان کے لیے اور مسلمان اور مومن کے لیے اللہ تبارت و تعالیٰ کے احکامات اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنا مشکل ہو جائے صرف اس کے لیے لازم اور ضروری ہے کہ وہ اس جگہ کو چھوڑ کر کسی اور جگہ چلا جائے ایسی جگہ چلا جائے کہ جہاں اس کے لیے دین کے احکامات کے مطابق آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقوں کے مطابق زندگی گزارنا آسان ہو یہی وجہ تھی کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس دن کا حکم دیا گیا چونکہ مکس المکرمہ کے اندر عبادات کرنا بہت مشکل ہو گیا تھا حرم تو حرم گھروں کے اندر بھی عبادات کرنا مشکل ہو گئی تھی اور دین اور شریعت کے مطابق زندگی گزارنا مشکل ہو گئی تھی اس لیے حکم دے دیا گیا ہے کہ آپ مدرس المنوع کی طرف عجت کر کے چلے جائیں تو اب بھی یہ حکم باقی ہے ٹھیک ہے کہ اگر کسی بھی جگہ پر کسی انسان کے لیے عبادات کرنا اور دین کے مطابق زندگی گزارنا مشکل ہو اور پھر اس کے لیے لازم اور ضروری ہے کہ وہ کسی دوسری جگہ جرت کر کے چلا جائے ہجرت کا ظاہری معنی ہے کہ دارالکفر کو چھوڑ کر یعنی کفر کے گھر کو چھوڑ کر دارالاسلام کی طرف چلے جانا یہ ہے ہجرت ظاہری ہجرت بات کیا ہے وہ ہر انسان کے ساتھ متعلق ہے اپنے گناہوں کو ترک کر دینا یہ بھی ہجرت کہلاتا ہے ٹھیک ہے رسول اس اپنی ہجرت کی اللہ اور اس کے رسول کی طرف تو مراد یہی ہے کہ اللہ کے احکامات کے مطابق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے کی وجہ سے کسی جان کی یا یہ کہ اپنے طریقوں کو غلط طرح طریقوں کو چھوڑ کر اللہ کے بارک و تعالیٰ کے احکامات کے مطابق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی کو ڈھالنے کی کوشش کی تو یہ ہجرت کہلائے گیج رہتی اللہ رسولی تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہی ہوگی امن خان ہجرت ملا دنیا یو سیبو ہے اور, اور ایک ہجرت کیا ہے کسی جگہ کو کسی جگہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ چلے جانا اگر ایک آدمی ایک شہر کو چھوڑ کر دوسری شہر کی طرف جاتا ہے لیکن اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ میں یہاں پر عبادات نہیں کر سکتا دوسری جگہ چلا جاؤں بلکہ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میں دوسری جگہ چلا جاؤں تجارت کی غرض سے وہاں جا کر تجارت کروں گا تو بہت اچھے پیسے کما لوں گا ٹھیک ہے بہت اچھی طریقے سے دنیا کو کما لوں گا یہ ہے کہ کسی عورت سے نکاح کرنا چاہتا ہو اور وہ ایک شہر کو چھوڑ کر دوسرے شہر چلا جائے اس کے لیے اس کی ہجرت اسی کی طرف ہی ہوگی جس کی طرف اس نے ہجرت کی تو مطلب کیا ہے کہ ہم को کو دیکھیں گے دیکھو ایک ہی شخص ہے یعنی دو لوگ ہیں وہ دونوں ایک وطن کو چھوڑ کر دوسرے وطن کی طرف جاتے ہیں لیکن دونوں الگ الگ से کی وجہ سے ان کے احمد گویا کے ان کا और اور ان کا अलग الگ الگ ہو جاتا ہے دو ہی لوگ ایک کی شہر چھوڑ کر دوسرے شہر کی एक جاتے ہیں ایک کی نیت یہ ہے کہ میں وہاں جا کر اللہ کی عبادات کروں گا جو, یہ جو کہ یہاں میرے لیے مشکل ہو رہی ہے اسی کے ساتھ دوسرا شخص ہے وہ یہاں سے اس شہر کو اسی طرح کر کے جا رہا ہے میں وہاں جا کر اچھی دنیا کما لوں گا یا یہ کو میں وہاں جا کر فلاں عورت سے نکاح کر لوں گا دو ہی شخص دونوں شہر کو وطن کو اس لیے اس کا دار و مدار بھی ان کی نیتوں پر ہوگا جس نے اس لیے ہجرت کی کہ میں اللہ اور احکامات کے, رسول کے حکمات کی مطابق زندگی گزار سکوں ثواب ملے گا اور جو دوسرا شخص کا جو دنیا کمانے کی عورت سے جا رہا ہے یا کسی عورت سے نکاح کرنے کی غرض سے جا رہا ہے تو اس کو اس کے نیت کے بدلے میں اس کو بدلا ملے گا ٹھیک ہے نیت کے مطابق اس کو بدلہ ملے گا یعنی اس کو سواب نہیں ملے گا جی اب جمعہ دیکھ لیجیے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما الاعمال اعمال کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے ٹھیک ہے یہ نیتوں کے ساتھ ہے ان الاعمال کہ تمام اعمال کا دار و مدار بن نیات عیتوں کے, کے ساتھ ہے ان نمال امر امانوا اور آدمی کے لیے نام کے لیے, کے لیے آدمی کے لیے ماں وہ اس نے نیت کی ٹھیک ہے آدمی کے لیے وہی ہوگا جو اس نے نیت کی اگر اچھی نیت کی تو اچھا بدلا ہوگا بری نیت کی تو برا بدلا ہوگا ٹھیک ہے نیکی کے کام کی نیت کی تو اس کو سواب ملے گا اگر نے کام کی نیت نہیں کی اور برائی کے کام کی بھی نیت نہیں کی تو نہیں تو گناہ ہوگا نہیں ہی ثواب ہوگا ہمن کانت ہجرت ہو الا اللہ ہجرت ہو جس کی ہجرت ہو ٹھیک اللہ, اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت ہو بس ہوگی اس کی ہجرت الا اللہ رسولی اللہ اور اس کے رسول کی طرف چونکہ اس کی نیت اللہ اور اس کے رسول کی طرف کے تجارت اللہ اور اس کے رسول ہجرت ہجرت ہو اللہ دنیا یوسیب ہے اور وہ شخص کے جس کی ہجرت ہو دنیا کی طرف یوسیب ہے پا لینا حاصل کر لینا ٹھیک ہے مل جانا یوسیب ہے پا لے اسے حاصل کر لے اومرا ٹھیک ہے ابر اصم کیوں کہ ہجرت پر آتا ہوگا یا عورت کی طرف ہجرت کی یا تجرب وجوہات اس عورت سے نکاح کر لے تو اس کی ہجرت اسی کی طرف کہلائے گی علا ماں اسی کی طرف کہلائے گی ہا جر جس کی طرف اس نے ہجرت کی خلاصہ کلام یہ ہے کہ تمام اعمال کا دار و مدار نجوں پر ہے ٹھیک ہے بہت سارے لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں کہ سارے کے سارے مل کر ایک ہی کام کر رہے ہوتے ہیں لیکن کسی کو ثواب ہو رہا ہوتا ہے کسی کو کچھ بھی نہیں ہو رہا ہوتا ہے کسی کو گناہ ہو رہا ہوتا ہے اس کی وجہ کیا ہے صرف یہ سے فرق پڑتا ہے جیسے میں نے بتایا کہ دو لوگ ایک ہی شہر کو ترک کر کے دوسرے شہر کی طرح جا رہے ہوں گے ایک ہی ساتھ سفر بھی کریں گے ایک ہی مقام جا, ایک ہی مقام پر جا کر اتریں گے اور اپنے سفر کو بھی ختم کریں گے لیکن دونوں کی کیا ہے نیتوں کے مطابق فیصلہ ہوگا اگر کسی نے اس شہر کو اور اس وطن کو اس لیے ترق کیا ہے کہ اللہ اور احکامات کے رسول سے مطابق زندگی گزار سکے اس کو ثواب ہوگا اگر دوسری کی نیت مختلف ہے اور وہ گناہ کی نیت بھی نہیں ہے ثواب کی بھی ہے تو نہ گناہ ہوگا نہ ثواب ہوگا لیکن اگر گناہ کی نیت ہے جس اگر اس نے سفر کیا ہے تو اس کو گناہ ہوگا لیکن بہرحال ثواب نہیں ہوگا تو نیت کے مطابق کیا ہوگا فیصلہ ہوگا تو آج کی حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے انسان دنیا کے اندر صبح سے لے کر شام تک جو جو بھی کام کرے تو جو جو کام کر رہا ہے تو کام سے پہلے اپنی نیت کو کیا کر لے درست کر لے ٹھیک ہے میں یہ کام کر رہا ہوں اس سے میرا مقصد کیا ہے اپنی آخرت کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا کرے اپنے عمل کی نیت کرے ٹھیک ہے نا پھر سے دیکھ لیجیے الباب الحلہ باب جوانا بے حکمتوں کے بیان میں عالم جش... کے کے اچھی اچھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آمال آمال کا دار و مدار نیتوں کے ساتھ ہے ان نمال امر امانوا اور آدمی کے لیے وہ ہے جو اس کی نجت کی امن کانت ہجرت ہو رسولی بس وہ شخص جس کی ہجرت ہو اللہ اور اس کے رسول کی طرف اور ہجرت ہو اللہ و رسولی اس, اس کی ہجرت ہوگی اللہ اور اس کے رسول کی ہی طرف لیکن ومن کانت ہجرت ہو دنیا اور وہ شخص جس کی ہجرت ہو دنیا کی طرف یہ کہ دنیا کو حاصل کر لے اب یا عورت کی طرف کیلئے اس سے نکاح کر لے تو ہجرت ہجرت ہوگی علا ما اس کی طرف ہجرت کی, حاضر کی, جس کی, طرف حجرت کی، ٹھیک؟ عبارت صرف دیکھ لیجیے پڑیں گے تو کیسے پڑھیں گے ہمن کانت ہج رتگو اہ و رسولی ہج رتح اللہ و رسولی امن کانت حج رتح النیا لوگوں کو ترجمہ اور باقی تمام تفصیل سمجھنے میں آ گئی رول نمبر پانچ دس یہ آپ کو اور نمبر ففٹین آپ کو سمجھنے ہی سبق صحیح اللہ تبارک و تعالیٰ آپ تمام کو مجھ سمیر صحت والی عافیت والی ایمان والی لمبی زندگی عطا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سب کے لیے آسانی مقدر فرمائے پریشانیوں سے آفات سے فتنوں سے محفوظ فرمائے اور اللہ تبارک مجھ سے میرے سننے والوں کے حامی بھی ہوں ناصر بھی ہوں السلام علیکم 感谢 <啊。S 2> Muhammad Muhammad Muhammad